الله سبحان الله الحمد <تصفيق> لله आज के जलसे तमाम श्रोतालो सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह शाह साहब को दला शफीया انہوں کی وجہ منا معول توڑنا پڑا پر لاکھوں جل سرد آج میں ساتھ بھی ہوں جماج جمعہ جو را تدریش کر میں سمجھا سی جیسا رات پڑھا دوست پریشان ہو گیا ایسا بندہ دن کا جلسہ لے گیا میرے کوئی عجیب گا پورا سال میں ایسا نہیں شاہ صاحب دہشت سارے دیکھ کے سید ہوا سر ہوتی ہوتی ہے اچھا اچھا چلو بزرگوں کی کشم کے میرے ادب لحاظ پیتا ہے تو میں معمول لوڑ کے آپ کے سامنے حاضر کی خدمت میں چاہتا ہوں مجبوری حال ہے اس وقت میں کچھ علاقیاں دی پہچان رکھد ان جس موضوع پیش کرنے دی میں ترجیح دینا وہ ہے یزید کی بیعت کرنے والے لوگوں پر لانت کرنے والے لوگ بے خبری میں صابہ اور اہل بیت کے گستاخ بنتے ہیں آہ! آہ! آہ! آہ! یزید کی بیعت کرنے والوں پر لانت کرنے والے لوگ بے خبری میں صابہ اور اہل بیت کے گستاخ بنتے ہیں موضوع دے اندر اللہ جللہ شان و حود فضل و قرمنا صحابہ اور اہل بیت کرام دی عزت و عظمت اور احترام دا ایک عجیب دفاع ہے اور تحفظ ہے کہ جڑا اس تو بغیر ممکن ہی نہیں نہ کوئی اس تو بغیر دفاع کر سکتا ہے تحفظ کر سکتا ہے احترام رکھ سکتا ہے نہ صابہ احترام رکھ اس کی وجہ صاحب اور آل بید کا آپس کے اندر تعلق ایسا عجیب ہے انسلا کا ایسا قدرت ایسا مخفی اور عجیب کہ ایک احترام دوسرے تو بغیر ممکن ہی اگر کوئی بے وقوف کرنا چاہے کہ میں اہل بیت دا احترام کراں صحابہ تو بغیر اور صحابہ دا احترام کراں اہل بیت تو بغیر یہ ممکن ہی نہیں ایک تو ہوتا ہے خوش اتخادی کی بنا دن حقیقت اور واقع اور تاریخ کے حقائق کی پیشے نظر گل کر رہا مذہب اینا گلا دوتے متفق نے جیڑیاں میں جناب دے سامنے رکھاں گا تاریخ اسوتے صحیح اور حسن تاریخ اسوتے متفق ہو گی۔ ساڈے اہل سنت والجماعت جماعت بزرگاں نو متقلمی اسلام دا دفاع کرنے والے حضرات نو اے ہوئی مضبوط رشتہ دیکھن تو بعد مجبوری نال فیصلہ کرنا پیا صحابہ تنازع صحابہ اور ہلبا صاحب دے آپس معاملات اختلافی دے اندر کلام کرنے تو بالکل سکوت فرض ورنا نہ اہل بیت جو رہے گا سابا جو گا رہے گا یہ شہر نے متحد می نے اسلام نو اسلام کے محافظہ نو مجبور کی تو یہ فیصلہ فرمان جس طرح صاحب آئے مجمائن آپس سے دنیا بھی اختلافات ہیں اسی طرح اہل بید دے بھی آپس میں کوئی وقت آئے گا میں ایک موضوع پیش کراؤں گا کہ اماموں کے آپس میں تنازعات اور اختلافات اور مذہب یعنی شیعہ سنیا دو کتابوں کو پیش کراگا اور پورے چیلنج پیش دے ایک نیش کر سنا دیا گا جاہلانہ ٹول ممبر رسول نو چا پانی دا پٹا بنا کے ایس چھڑنیاں جنہ نال محض ایک ماحول رو پٹ یا ذوق شوق کا بن جائے جیب بھری جائے یہ اور گل ہے اس ممبر رسول نو رسول اللہ دی وراثت سمجھ یہ حق ادا کرنا یہ بہت مشکل ہے بزرگان دین فرماں دے جنوں بولن دا شوق ہوے ہو او ہو نہ بولے جنوں شوق نہ ہوئے او ہو بولے شوق ہوے ہو گا تے نفس دی خاطر جنوں شوق نہیں لیکن اللہ نے اونوں صلاحیت دتی بولن دی جس لے او بولے گا تے او محض شریعت دے حکم نو پیش نظر رکھ کے بولے گا دوستو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکرتم اصحابی فامسکو جدو میرے صحابہ دا ذکر کرو رک جاؤ اذر مل شم سے حضور نے ایلی فرمایا یہ نہیں سی فرمانا چنگے ذکر کو امسکو آن ذکر الخیر چنگے ذکر کو رک جاؤ چنگے ذکر دا, دا حکمی ہوتا فرد ہے فرد فرد اللہ کے قرآن نے چنگا ذکر کیا صحابہ لوگ کا مسلمان کیوں نہ کرے حضور نے فرما دے, دے, دے ذکر تو رک جاؤ یہ سی فام سک فرما چاہتے سن کہ انہوں دے آپس دے اختلافات تو رک جاؤ جسے ذہن فضائل بیان کردہ کردیا وہ چگڑے تے دنیا تو دنیا اختلافات اختلافات مسائل المنتقل ہونا چاہے تو اے ٹک پا دو بس ادھر نہیں جانا میرے آقا انامدار نے رہنمائی دا حق ادا فرما دتا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا فام شر سے رک جاؤ حضور نے یہ نہیں فرمایا صرف فرمایا رک جاؤ یعنی حضور یہ شارہ فرمانا چاہتے سن ان دے آپس کے معاملات نو محمد شر کہہ نہیں سکتا لہذا ذکر خیر کرو اور دوسرا ذکر نہ کرو دوسرا کیا بس جو ان کے اختلافات ہیں جن کو تم شر سمجھو گے لیکن میں صرف اختلافات سمجھتا ہوں شر نہیں سمجھ سما کہ تو رک جاؤ بس سمجھ, سمجھ آئے کہ نہیں اللہ <dont mind you?"> شان رو د فضل و کرم توفیق بخشی اس طرح صحابہ اور آہل بید دے عزت اور مقام دے تحفظ اور دفاع دے توجہ رکھنا میں اختلافات دا موضوع ایک کسے وقت پہلی صدی دوسری صدی تیسری صدی چوتھی سدی تک میرے خیال چار صدیوں تک بیان کرا چار صدیوں تک ہر اندر اہل بید دے آپس اندر تنازعات کی رہے ہیں جاب بدھ تنازعات کی وجہ نو کافر کہہ یا اہل بد دے اتنے بکواسا شروع کر دے دون ظالم نے ایسنا نہیں سوچیا کہ اہل بید دے آپس دے اندر تنازعات تناز دن دن آن تناز جڑے کی آخان گے جی آخیے کہ امام کے مقابلے اٹھانا کا فرے امام دقابلے آن والا کام امام دے مقابلے آیا ہوں انہوں نے دونوں امام کا کی کرا مسئلہ ہے جس تو لوگ خبر نے یہ کہنا آسان ہے کہ جی امام دقابلے آن آفر بنے گا کہ امام اگر امام آئے مثلا میں شیعہ مذہب دی مستند کتاب رکھ کے اگے بیٹھو اپنیا کتاب میں پڑھیا میں وہ بیان کرنا چاہنا بس واضح کریں گے زندہباد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ حضور میرے دوستوں بہار انوار مجلسی مجنسی مکمل میرے کوڑے اس وقت دو جلد میرے کو مذہب دی مسترد کتاب, کتاب <آمدین> اور تاریخ د کتاب امام محمد بن ہنفی مولا علی کا پتر جنہوں امام حنیف لوگ نے امام حنیف نہیں محمد بن ہنفی یہ جڑے ہنفی بیار نے یہ سندھ کی بی پی بی پاک سن قید ہو کے گئی نے کبیلا جڑا ہے اس کو پہنچیاں نے ہاں جی سی اکبر سرکار نے مولا علی سرکار اتا فرمائی سن جمام جی جی علی پاک بیٹے نے محمد او اس بی بی دے پتر نے جیڑی بی بی دی چوتے کیڑا مقدس خاندان سی نصیب میں جگل لکھی اللہ اکبر و تے دا پتر حضرت محمد اے اس بی بی دا بیٹا ہے جیڑی بی, بی حضرت سدی اکبر نے پاک علی نو پہلے لوڈی پاک سڑ تو تحفے چنائت فرمائی سی ای تو آپ سوچ آپ سوچ کہ علی در کا امام بھی صدیق کا دتا تو اختلاف کرتے جھگڑا واہوا سارا ود گیا سنا دینا سندنا با عبارت عربی دی پڑھ کے پیش مذہب دی بڑی کتاب ہے الحتجاجر اس تو نقل کیا سنت د بہار والے نے امام محمد بن حنفیہ امام زین العابدین بین کا اندر اختلاف ہو گیا امام محمد بن حنفیہ انفی فرما دی علی پاگ کے پتر نے امام زین العابدین امام حسین دے پتر نے کی لگے رشتے دے اندر داچا بتیجا چاچے بتیجے دا جھگڑا پیا چاچا کہ بتیجا کہ دونوں کا جھگڑا ہو گیا فیصلہ اے ہویا سالس چنے جو سالس فیصلہ کرے گا منا گے سالس چنیا گیا حجر اصوت میں قصہ سنا کے اربی عبارت پڑھا گا پھر اپنی مہر لا دیا گا جھگڑا ہو گیا او جڑے بے وقوف جہل کہ امام کے لال مقابلہ کرنے والے کافر ہوتے نے ہوں اماموں امام کے مقابلے میں جا گیا ہے وہ کہ میں امام او فرما نے میں امام اور جا آخر امام, امام, امام دے مقابلے آن کافر اے اے امام اے دے مقابلے آیا دے مقابلے چیا تو پھر دونیں کافر ہو گئے پیچھے چنکرے نے معلوم ہوا سنی ملب تو سوا نہ عزت آلے پیسی بچ سکتی نہ عزت صحابہ بچے جھگڑا ہو گیا حضر اسمد و تشریف لے گئے جی کتابیں لکھے ہے امام محمد بن انفیا نے ہاتھ رکھیا حضر اسمد سے امام زیر اللہ نے ہاتھ رکھیا فرمایا بول دس میں امام انہیں آخیا میں امام پہلے محمد بن انفیا نے ہاتھ رکھا حضرت نہیں بولیا پھر امام زیر اللہ نے ہاتھ رکھا حضر بولیا توجہ عبارت بڑھ لگاج روی جعفر الباقر علیہ السلام قال لما قتل الحسین ابن علی ارسل محمد الحنفیہ علی الحسين علیہ السلام و ان رسول اللہ صلی اللہ وسلم كان اجل الوصيه والامامه من بعده لعلي بن ابي طالب ثم الحسن ثم الحسين فقد قتل ابوك رضي الله عنه وصلى الله عليه ولم يوسف انا عمك واستن وابيك وانا في سن وقدمت احق بك بها منك في اداساتك فلا تنازعن الوصيه والامامه ولا تخالفني فقال له علي بن الحسين عليه السلام يا عمي تق الله یا عمیت تخلہ ولا تدع ما لیسا لکب حق ان لی عائلو کان تکون من الجاہلین ایتھمائی اللہ حفظہ ضرور ترجمہ گا شیعہ مذہب کی موت پر کتاب ایک سو دس جلدوں میں ہے ایک سو دس جلدوں میں جی اور میرے پاس ہے اس میں لکھا ہوا امام زہر اللہ جب اختلاف ہوئے چاچا چا انی کا ان تکونا منل الجاہلین چاچا جہلان بنی یہ تیرا حق نہیں ادا دعوی کر یہ مطلب پتری ہو کے اختلاف جہال توجہ نہیں فرمائی مطلب یہ نکلیا کہ ہوں تو پھر پکا لگ جانا خدا را ایسی جلد بازی کرنا جاہلوں کا کام ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ایسے اختلافات اجتحادی ہوتے ہیں یہ کوئی نس نہیں ہوتی ادھر ریخ جڑے کہیں گے نے امامت کی نس موجود ہے حضور کی طرفوں عبادت حضور نے میں سمجھ مہر لا کے کلام عبارت دیتی ہے کہ آ میرے بعد آ میرے بعد آ میرے بعد تو تمدار لکھا ہوں ممکن سی محمد بن ہنفی دے محمد بول رہا نہیں لوکی جھگڑے مکاؤ ہزور کو حضرے سواد کو ہزور ہودیا کدھر جا سکتا معلوم ہوا حضور د لکھیا کچھ بھی نہیں ہوں تا کر کے مکاؤ حجر اسود پور گئے معلوم ہوا یہ کہنا امامت پر کوئی نس ہے رسول کی طرف سے غلط ہے کوئی نس نہیں یہ مسئلے ہیں جب اشتیادی مسئلے تھے تو اختلاف اشتحادی مسلوں میں پیدا ہو جاتا ہے اور اسا اہل سنت کہنیاں اجتہادی مسلیاں لان تان نہیں کریدا برا نہیں بولی وہ ہر کوئی آپ کو اپنی تھان سے سچا ہوتا ہے کیوں؟, کیوں؟, کیوں او دی بھی کوشش ہوتی ہے شرح کے چلن دی کوشش ہوتی ہے نہ شکار شریف سے تابے دار ہوں تو کسی کو گلتی ہو بھی جائے تو سمجھو ایسی گلتی ہے جی گلتی بھی انسان نی ج نہیں آئی توجو سویا آخر حاجر فیصلہ کیتا جس نے امام لاب نے حق رکھیا انہیں آخیا امام تسی زبان کے جواب جب دنیا نے سنیا جڑے اتے موجود سن ہوں جی میں اتنے لکھے ہوئے پیار کرنا وا بولو اللہ فقال حسین محمد فابتهل محمد في الدعاء واسأل الله ثم دع الحجر فلم يجبه فقال علي بن الحسين وما إنك يا عمي لو كنت بطيا وإماما لا أجابك فقال له محمد فدع أنت يا ابن أخي واسأله فدع الله علي بن الحسين بما ثم قال أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الانبياء وميثاق الناس يجمعيني لما اخبرتنا باللسان عربي مبين من الوسيقى والإمام بعد الحسين بن علي فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعه ثم انتقه الله باللسان عربي مبين فقال اللهم إن الوسيقى والإمام بعد الحسين بن علي إلى علي بن, بن, علي بن أبي طالب وابن فاطمة انت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف محمد وهو يتولى علي بن الحسين جس طرح سے لکھے ملید، ملید امام زین اللہ بدین جس میں حضر نے گواہی امام محمد بن حنفیہ من گئے اور تسلیم کر کے چلے گئے دوستو معلوم ہوا صحابہ اور صحابہ اور اہل بیت نے خالی اختلافات آپس میں محدود نہیں الہل بیت کے بھی آل بیت کے ساتھ اختلاف ہیں اہل دے آپس میں بھی اختلافات ہیں صحابہ اہل سنت سماعت بہت ہی دانا دانال کر کے سارے ولی دل اللہ دا ولی کوئی بدو نہیں ہو, ساکتا ہو سکتا ہو سکتا سچی دسیا جی یہ اللہ دے ولی مجبو سیانے سن کر کے مذہب ہی ایسا بنایا نہ اہل آیا نہ اتراض صحاب آ گئی جس سمجھ کے تو بعد میں اپنے موضوع کی طرف ہونا کہ یزید دوختے, یزید کی بہت کرنا لانت کرنے والے لوگ بے خبری دے اندر صحابہ اور آل بیت بے گستاخ بنتے ہیں لانت کرنے اے طریقہ مذہب نے دتا ہے یزید کے برے کاموں پر لانات یزید کے یزید کے برے کاموں پر راضی ہونے والوں پر لانات راضی رہنے والوں پر لانات قاتلین امام حسین پر لانا امام حسین کو بلا کر دھوکہ کرنے والے کزاب اور ایسے لوگ جو اس دھوکے پر مر گئے بغیر توبہ کرنے کے ان پہ لانا آتا. یہ بھی اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بچ ایسے تو صحابی بھی آ گئے سن حضرت سلیمان بن سورت و جنہ خط لکھا سی بر وقت مدد نہیں کر سکے تے بعد وچ انہاں نو احساس ہویا او مے تے برباد ہو گئے کی متی ہے نبی نبی دے پتر نو بلا کے مدد نہیں کی تھی میرا تے کاکھ نہ رہیا او پھر اٹھے انہاں 17000 دا لشکر تیار کر کے جا ابن زیاد نال لڑائی کیتی تے توبا. توبا دا جی شوبا لوبا تیار توبہ کر گیا وہ تو مر تو کر صحیح لانت توبہ کر گئے لعنت انہوں سے بھی نہیں کرنی لیکن وہاں کار کرنی ہے جنا محبت علی دے دعوے کر کر کر کے تے کیا یزید فلان سی یزید دے نے یزید فلان اے آو ایسا قربانیاں دیاں گے ایسا فلان تے تواڈی حکومت امام نو صدیا جسلے بر وقت تشریف لے آئے سارے ہٹ ہٹ گئے اے ہو جائے بے مان توجہ جڑے اپنی اس گداری تے قائم رہ کے مر گئے اوتھے آکھو ایسے گداروں پر لانا مدینے شریف کی بے حرمتی کرنے والے ان پر لانا مکہ شریف بے حرمتی لانا ان کی بے لانا یہ نہیں آخنا یزید کی بیعت کرنے والوں پر لانا کیوں یزید کی بیت صحابہ بھی کی اہل بیت بھی کی تی. صحابہ یزید بیعت کی بیت کی یہ تھی ایڈے پریشان نہیں ہونے جس جسے میں اگلا جملہ بولیا کہ اہل بیت نے بیعت کی میں ویک لیا تے متیاس میں کیونکہ پہلا دعوی یعنی دعوے کا پہلا جز کہ صحابہ بیعت کی وہ کیونکہ تنوع معلوم سی پریشان نہیں ہوئے جو معلوم ہے اس کے ثابت کرنے کے در طے نہیں ہوتا جڑا پہلو ہی معلوم ہے انہوں ثابت کرنے کا مقصد ہی میں دوسرے حصے ثابت کرنا چاہوں تاکہ وہ بے خبر جاہل لوگ جڑے اس جرم مبتلا چبتلا کہ جی بس جنا جنا ویدگی ہوگا سر واضح ہے مگر جگے ہاگ مار نہ کتاباں نہ شوق پڑھن کا نہ اقل سمجھا اللہ کے فضل کنیاں چیزاں رل دیا تو بندہ حقیقت تک پہنچتا ہے دسم دی کر کے میرے شوق وہ شوق ہوپیے کی خاطر وہ جھوٹ بولن میں کد نہیں بولنا میں دکے نال آ شوق آؤں گا جی جب آنا بھی دکے نال ہاں پیسے دا لالچ بھی نہیں تے میں اگلا گاٹا کیوں کراوا اپنا کے حکومت بٹھا لے ساری خدائی بٹھا لے حضور کے جوڑے پاک صدقہ نیارا کر کے شریعت سولان نے سامنے نہ رکھا میری زبان وڈ سب سے پہلے سیدنا امام میں حسین رضی اللہ تعالیٰ میں آپ کے بیعت کرنے سابت کرنا اپنیا کتاباں بھی اور شی آب میں میں نہ کرا میری زبان وڈی کوئی مائی دلال کسے دا علم بول دا ہوئے میرے ہوگی پانچ منٹ بیٹھ جائے جی سوسریا کو نہ سمجھا میں کتاب ہی چڑ دیا میں کوئی تر چار کروڑ دیا کتاب ایو نہیں لے کے حضور دے جوڑے پاک سدکا میں کہنا بھی اور کر کے ایک سوال میں صرف پیش کیتا کیا منتقد ابدل امید خانے والے نو قسم خدا دی مدرسیا پھرتا ہے وہ مدینے جو سو جب دسوں میم جو جب جا ایڈا سوکھا سوال ہوتا ہی چلے میں حل کراگا جو سوال میں دتا حضور دس کے میں ہی حل کر گا تیر ڈیڑھ مہینہ ہو گیا, ہو گیا نہیں حل ہوا امام علی مقام نے بیعت کی تھی کہانیاں بنائی ہیں ہیں امام, امام نے باعث انکار یزید جدید سی یزید شرابی سی جدید فلانا سی سب کہانیاں بنائی کسملہ بھی کر کے آنا اگر جدید جرمدار ہوں یہ ہوتا اے تو ہی نہیں خلیفا بنا خبردار جڑا صافی جڑا کہ خواہش کی وجہ لا اپنے پتر تین شکل محبت کی وجہ لا شریت رسول کی نہیں ویکھی تین شرم نہیں آ ممکن نہیں من جس بندے جس بندے نبی دی شریعت دی تمیز آ جی کبھی نبی دی شریعت کدی اولاد رشتے دار میں درد کتیا ورگا بھی نہیں میں شریعت اگے کسی ممکن ہے میرے محمد کا فائد یافتہ بات اللہ. شرم آئی سنو قاتل حسین کی باتوں میں نان میرے اشارے ہی کافی ہیں سراحت اچھی نہیں ہوتی سمجھو امام حسین نے انکار تقریباً بتی سال کا تو فوت ہوا کو اٹھائی سال کو ستائی سال یعنی نو امریکی ایمر نہیں کیونکہ یہ دور دیکھنے پایا جنا کو ہوڈا افسر چیتی لگ جائے جسے پکا لگتا ہے اس <laughs> لئے ریٹائر ہو جائے دور میں کیا جس دور جس اندر دے دی. ہمیشہ سیانے کہ, کہ� چالی تو بعد اقل پکتی لکھ لانت انگریز کے قانون سے جیس عقل اقل پکتی اسلے ریٹائر ہو جائے شادی فرمان چہل سال عمر عزیزت تو تفلی نا گشت فرمان آ چاڑی سال تو ہو گیا حالے کم سال پہلے کام ہون جیس لئے کام ہون اس لئے افسر رہے اکل کوئی آن لگے اسلے فارغ ہو جان نبی سونے دے دستور ہاں اللہ عمارت حضرت ابو ریرا اللہ کی بارگاہ میں ارد کرتے تھے اے اللہ اور دی حکومت دی چھوڑا دی حکومت تو بچائی اور ساٹھ ہجری کو پانے سے پہلے ابو ریرا وشال فرم آ گئے اور ساٹھ میں ہی یہ خلیفہ بنا بنیا بنیا سی کہ بچہ سی، امام مقام رضی اللہ تعالی ہر طرح سبحان اللہ افضل دار ہر طرح دار عمر شریف وہ جو نہیں فرمائی تو امام نے اسم جنال انکار فرمائی آپ نے فرمایا یزید نعرفو مَا حَدَثَ لَهُ عَزْمُ وَلَا مُرُوَا یزید کو ہم جانتے ہیں اسکندر ہمیں عزم و مروت نہیں ہے یعنی بچپنا ہے اسکندر بچپنا ہے اللہو کبر و کبیرہ یہ بچپنے زی حکومت دے آن والے خطرات جڑے او بچپن دی وجہ نال جڑے خطرات او پیدا ہوندے نے اور جڑے حالات پیدا ہوندے نے اس وجہ نال امام علی مقام دی بصیرت نے بیعت تو انکار فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن جس وقت کربلا شری پر یہ بھی نہ سوچنا کہ آپ لڑنے کے لیے جیسا کہندے نے امام پتا قسم خدا کی ایسا دگلیاں گلچارے اپنی آپ ہو رہے ادروں کہن گئے تیاری کر کے جان دے. بچے نکے نکے بچے لقصد بہتر پھر تے فوج ہوں لڑن نہیں سن گئے یہ سارے ہی کہیں کہیں لڑنے جی کر کے آپ سرکار نے جنگ کی آپ جدید خلاف اٹھ کھڑے ہوئے لڑ لڑنے لڑے بھائی اصل بات یہ ہے امام مقام اپنی اپنی ایک حکومت كائم فرمانا چاہتے سن جیڑی جو انہاں نے دین اپنے نانے پاک تو سمجھیا سی حاصل کیتا سی اس دے مطابق تاکہ حکومت قائم کرنا راتی میں کمالیتے اندر گل کیتی ہے ایسے نے پاڑے سامنے کرنا ایتھے دو گلہ ہوندی یعنی انہاں دے انداز بکھے بکھے ہیں گالپا میں ایک ہوندی انداز بکھا بکھا انداز دو انہاں ایک کہام گئے سن حکومت لین کا چکر سی. بڑی, لانتی جملہ ہے. دن در بڑی تو ہی نہیں. دا مطلب یہ کہ جائز ناجائز ہر طرح حکومت ہی لینی سی یہ مطلب بننا جا میں کہہ رہا کہ آپ جو نانے باغ شدیم سمجھ چکے تھے اپنے بابا جی سے سمجھ چکے تھے اپنے گھر مبارک سے سمجھ چکے تھے اس دین کے مطابق اپنی مقدس حکومت قائم کرنا چاہتے تھے ایک ایسا انداز ہے کہ بر حق اس امام دی انتہائی تعظیم ہے توہین کا کوئی پہلو نہیں اتر چکی امام اس جی میں میرے ابا جی حکومت قائم فرمائی تھی حضرت معاویہ کے شام دے اندر میرا کے دے اندر اسی طرح میں اپنے آپ دی سنت ادا کر دیا میں اپنی حکومت قائم کراگا جس دے اندر نبی سونے دی شریعت جی میں سمجھیے او میں چلاواں ایک امام کا ایسا عمل ہے کہ بالکل کہنا پڑے گا ہزار بار کہنا پڑے گا بہت سونا عمل ہے سونا ارادہ ہے جو نہیں فرمائی لیکن کیونکہ آگے جن لوگوں نے بلایا تھا تو انہاں دعوت دیتی سی حکومت بنواون کو غدار نکلے تو حکومت بنانے کے اسباب ذرائع وسائل ختم ہو گئے جب ختم ہو گئے تو امام نے رجوع فرما لیا کہ ادھر میری قائم نہیں ہوں تو ہوں مسلمانوں آخر چاہیے حکومت بغیر تے گزارے نہیں ہوں گے مولا علی مشکل کشادہ فرمان ہے میں نہواں میں مجرم فرمایا مسلمانوں کے لیے حاکم ضروری ہے چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو بلکہ میرے خیال دے اخبارہ تے بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے تو آٹے جو کو پڑھ کے بیٹھا ہو گئے آپ نے فرمایا حاکم ہونا ضروری ہے حاکم ہونا تو بغیر دنیا نہیں بات سکتی نہیں چل سکتی فرمایا پاہ میں چنگا ہوئے تھے پاہ میں ہوئے تسی خود سمجھ دارو یہ حسین دے اببا جی فرما رہے نہیں تعارف ہے نا میاں محمد اسلم صاحب علی مقام جس وقت حالات بدل مشاہدہ فرمایا آم نے فرمایا حاکم ہونا ضروری ہے آخر کا فرمان مولا فرمان پہ اللہ باہد شریف مولا دے مطابق ہی گا باقو حسین نے کربلا دے اندر پھر فرمایا وچوں گلوں کر لو آپ ہی مدا جے جی تو سب مینو نہیں پسند کر کرتے نہیں مجھے ہاکم بنایا چاہتے گلوں وچوں ایک گل پسند کر لو یا جدھروں میں آیا ادھر جان دو یعنی مکے مدی مکے مدینے دے اندر حکومت اسے جدید سی یہ مطلب ہے پھر اوے میں شامل ہو جاؤں گا میں گا یہ بھی آیا ہے جدھر لوگ جان گے میں بھی ادھر چلا جاؤں گا جو جاگا جی ان جدید اتفاق کر لیا میں بھی کر میں مجھے واپس جان لو اور انج ہوا بھی سی حضرت عبداللہ ابن پاس حضرت عبداللہ اللہ بن امر یہاں دونوں امام حسین نے انکار کیتا سی لیکن پچھوں نہ انار کر لیا پچھوں نہ بحث کر لئی امام حسین نے فرمایا جا پیچھے جان دو میں ساتھیانو ویخا گا یا فرمایا سرحد ال جان دو لو سرحد اولے جدید فوجی لڑتی سی اوے بھی تے پھر ہی امام حسین نے اسے اقرار ال جانا پینا سی کے اور شہید جڑا دعویٰ میں کیونکہ پہلو شیعہ دیا مستند کتابوں میں ثابت کرنا وا پھر اپنیاں کے چند حوالے سب تو پہلا بڑی کتاب شیخ مفی چار سو تیرہ وفات چوتھی پنج دون اما بعد لفظ پڑھن لگا عربی بولو بولو گوری رنگ نہ اي يرجع الى المكان الذي اتامله او اي سير الى صدر من الصخور فيكون رجلا من المسلمين له مالهم عليه ما عليه او اي بع الامير المؤمنين يزيد او ان جاء المؤمنين يزيدا. او ايات يا امير المؤمنين يزيدا. فيدع يده في يده فيرا فيما بينه وبينه رعيه وفي هذا لكم ردا وللأمة صلاة امام علی مقام نے ابن سا سدیا ابن لیاز کا خد دے عمر بن سا بلایا امام بیٹھ کے گلا بات کہ یار ان کرو جی تسان نہیں میں مینو حق بنا چاہتے میری حکومت پسند نہیں کر دے تین گلو ایک گل پسند کر لو ابن زیاد خط لکھ حسین امام حسین نے جڑا لکھ کے داج ابن ابن بھیجیا سی الرشاد کتاب شیعہ مذہب دی موت پر ترین کتاب اس نے اندر خط ابن زیاد ال گیا لفظ کا ترجمہ بھی کر دینا ترجمہ لکھا کی اگ بجھا دیتی ہے گل ایک ہو گئی اس امت سے اصلاح ہو گئی ہے حسین نے یہاں میرے نال کیتا اتوں پتھر چلا جائے گا جتوں جی آیا ہے یا سرحدر چلا جائے گا مسلمان نہ دے مسلمانوں ایک مسلمان بن کے رہے گا مسلمان نہ دے لال دا مسلمان بان کے لال مسلمان بن کے رہے گا لہو ما لہم الحما نفا نقصان اہی ہونا ہے جو دوسرے مسلمانوں دا ہونا ہے تو ہٹ کے نہیں چلن لگا انہاں تو ہٹ کے نہیں چلن لگا جی میں لوگ جنوب وہ خلیفا منگ کے میں انہوں منا گا جنہوں نے نہیں من نہیں اگے امیر نے امام نے فرمایا محمد محمد <صلاح> امیر اور جانا پتا نہیں تسا کی آگت آئی یار. بڑے بڑے ادھر شکوا, کرا. توڑا شکوا کرا. او سجنے کا شکوا منہ دیا امام حسین کہ پتر نے حضور دے در آخر کرو امام حسین کھڑے پتر نے حضور دے. حضور دے بولو بولو حضور دے, حضور دے. امام حسن کے دے پتر کھڑے پچی دس اچھا متر سلوک کیوں کر پورا مہینہ امام حسین نہ مولوی بھی تو کھلو نہ ایک پورا مہینہ یاد بھی ہے بھولتا بھی نہیں تے. روزانہ جلسہ ہوتا ہے تنو امام حسین کی وفات امام حسین دارے امام ہسن کی وفات کا دہاڑا تنہوں یاد ہے کیوں وہ رسول نہیں انہ کا دن کیوں نہیں منا ویرٹنا ہسن کی شہدہ ویر کٹنا گورے کالے بلو ہاتھ وٹا ہی ہے صرف حسن پاک یہ غصہ معاویہ حدرت صلح کر بے شرم ہبے شرما ٹھڈل ملا ٹھڈل ملا مر گیا کوئی سجے کبھی ویخ محرم دے پورے مہینے گوانڈا <تصفح> کیا کیا کیا <تصفح> <محلوم> کم وقت حسین کھانا خراب ہوئی گئی حسن والے پاسوں نہیں کچھ لبر ترنت رومن نہیں بنتا رومن نہیں بننا تو روپیہ نہیں آبی کا پتر ہی نہیں سمجھے پاسے چ رکھے کیوں؟ جو جو جو جو حق بنتا سوا ہو سوا مہینہ میرا ایک موضوع ہے دے اندر ہے سورت و سیرت امام حسن علیہ السلام اس موضوع نو سنجھ اس دن میں ثابت کیتا ہے حسن علیہ السلام ہر لحاظ نال ہر شان امام حسین وڈے نے توجہ ہے قسم خدا دی حقائق کھولنا اندر اپنا غیر دل ترہت رکھ کے آخ گا یار ہوں تک کتنے رہے نہ آخ میرا نک بڑ دس سونے حسن خالی عمر چھ مہینے وڈے نہیں ہر شان کے اندر وڈے نے جڑا کی قیتا نہیں رکھتا اہل بیٹھ کے منع والا ہی نہیں موضوع لایا اس وقت تک اگر میں کوئی حصہ یا جز بھی سنانا تو کوئی جملہ بھی سنا وقت لما ہو جائے چس دعا دا سک اس موضوع کو سنیا کرنا حسن ہر لحاظ نے لیکن دن یاد ہی نہیں پورا مہینہ یاد یہ وڈے دا تھڈو دن ہی یاد نہیں کہ گئے کدو نے اگر آخو ادھر آل دے دشمن سن تو جنہ اونا نو زہر دیتا ہے او سجن تھا تلوار نار کسے نو شہید کیتا گیا ہے تو تے انجام موت ہے تو جے زہر نار ماریا گیا ہے تامی انجام ایک دا دکھ ہے دوسرے دا ہی کو نہیں اے دا مطلب ہے کوئی روڑا نہیں امام حسین دا دکھ یہ وہ فلان صرف اور صرف ریسی جسے ٹور پہ باوے پٹھا پہ جانا تو باوے او کوئی جماعت کٹے رہی تھی کھڑ لے کوئی اصلے آڑی والی آپ سدگی جام جدو و راہ چڈیا نکلیا بن گیا ذرا بول کے بخا بچہ بیٹھا گلے دے اندر شاہ صاحب کیلیا والیا نسبت رو مال پا کے ایمان نال دس کوئی شاہ صاحب یا شیر ربانی اللہ دے ولی لوگ وہ بھی او نکل کرتے سن خدا دیکھو کر دوں کی چکی بیٹھا ہو خبردار اور میں انشاءاللہ اعلان کر رہا میں امام ہسن کا ارس کرا آپ خطاب کرانگا امام حسن علیہ السلام دے شان بیان کرانگا لاہور جلسہ حسن علیہ سلام کا بریلویا امام حسن السلام امام حسین سلام ٹھیک ہے کہ نہیں ہوئے آندے ستے دین نگہ چڈ مردہ دین زندہ کر دین بول رہا ہوں سمجھنا جنہوں نے سارے کال لگتی میرا امیر المومنین مومنی اللہ چلو یہ گل اگر کسی سنڈی دی کتاب لکھی ہوتی تو ہو سکتا ایڈا نہیں سی لگنا ایڈی عجیب نہیں سی لگنی مدہ لکھیے اس مذہب د کتاب لکھیے جہاں ساری دیہی حسین مینو لے چلو میں ہاتھ رکھنا ایسا کیسا یہ بڑی ہے دوسری وہی بہار الانوار تیسری روزت صفا بولو بولو چوتھی حلام ان سب کے اندر لکھا ہوا ارے بھائی میں تو امام حسین کا تعبے دار ہوں امام حسین اپنے دور میں کہیں میں بیعت کرتا ہوں اور میں کہوں وہ کتا ہے توبہ توبہ توبہ توبہ ہاں یعنی یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کتے کی بیعت کا اعلان کیا تھا توبہ توبہ آ, جس وقت میرے امام بیت کرنے کا اقرار کر رہے ہیں اس وقت تو کتا نہیں بنیا گا نہیں بنیا گا نہیں بنیا پسلے گندا نہیں بنیا تا امام نے بیعت کا ایلان فرمایا گل فرما ہے چلو میں بیعت کر لینا یہ دعوی میں اس نے جو جرم کیے ہیں ان میں سے پہلا جرم جو ہماری نظر میں ہے وہ امام کے ساتھ ظلم ہے یہ پہلا ظلم ہے اس کا کا اور بعد میں زیادہ تر اس نے ظلم کیے ہیں جی اور باقی جڑیاں بدکاریاں ہوئی ہیں وہ امام پاک شہادت تو بعد ہوئی ہیں پہلے نہیں سمجھو نہیں فرمائی کسی نہیں میری گلیں سمجھو در ویک ایس کتاب کے دارم دست خودرا پر ہے کہ میں رکھتا ہوں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر یعنی جس وقت کربلا میں کھڑے ہیں جس وقت کربلا میں بیعت نہ کرتے لکھے امام حسین بیعت کر رہے ہیں اس وقت اقرار فرما رہے ہیں آپ ہیں امام حسین نے فرمایا امام حسین سب دے گئے پر یزید جدید ویتنا گڑی کتنے لکھے دسو, ملو، دسو, ملو، دسو ملو. اور خانے والی نے بھی میرے حال جہلا ایک جواب بھیجا کہ جی جاج میری نے فرمایا دست سردارست دست یزید میں نے کہا وہ لوگ پہلے فیصلہ کر چکے ہیں یہ خواجہ کا کلام ہی نہیں ہے ستاح کی سکتے امام یعنی خواجہ امام حسین ہے کرن اور خواجہ اجمیری فرماون ساتدہ حقیقت یہ ہے گل امام مقام نے اس لئے بیعت فرما دیتا. شہید یزید سنو میں یہ کہتا ہوں امام کو قتل کرنے سے سور بن گیا <tmining> میری سمجھ میں وہ ضنا کرتا وہ شراب کرتا اس کا اتنا جرم نہ ہوتا اہل بیت کی بےزتی نہ کرتا امام کو شہید نہ کرواتا یہ اگر ظلم اس سے نہ ہوتا تو باقی اس کے جرم سب چھپ جاتے جو نہیں چھپ رہے محال اس وجہ سے کہ امام حسین جیسی محفوظ پاک شخصیت کو اس نے ظلم کے ساتھ قتل کرایا تیری نگاہ شراب جرم میری نگاہ جرم کاش کے دنیا اس راز کو سمجھتی تاری نگاہ امام جی دا قتل جرم ہی نہیں تم امام کے قتل چھوٹا سمجھ اتنے پتا نہیں کنے بندے نے جن جنا بھی کرتے ہیں شراب بھی کرتے جھوٹ بھی بولتے ہیں کٹ بھی تو پتا نہیں کہڑے کہڑے کام ہرام والے کرتے ہیں تو تر برادری سارا کچھ رکھنا رشتے داری لین دین چوڑیاں یاریاں سب کچھ چلتی امام حسین کے کاتل تانند پا کیوں پا گل سمجھ معلوم ہوا تیرا زمین بھی کاتل اسے انہیں جاری رکھیں گے شرابیاں چور چکیا سارے رکھوں کہ نہیں رکھتے سچی دسی ہاں ہا جی سنا بڑی میرے کو رکھنے جانے جناانے آپ ہی سارا کچھ کرنے سارا کچھ کرنے حسین جرانا رکھنا تعلق رکھنا جاری رکھنا دوبارہ نہیں کرتے جرم اصل امام دتل <تصفح> باقی چھوٹے جرم دے <تصفح> <تصفح> آگے جو سمجھ کے نہیں ہاں بعد دے اندر پھر اللہ معاف کرے آآ آآ امام نے قتل دی اخر نہ ہوست پہنی سی نا یہ تا بڑا چور پھر نہ ہوست ودی ودی پھر انہوں نے نہ مدینہ ویکھیا تے نہ مکہ ویکھیا پتہ نہیں کی کچھ کیتا توجہ ہے لیکن ہن اگلی گل وی سنو امام زین العابدین تے اہل بیت سارے نے پھر بیت کی مدین شریف کے اندر عجیب گل آوڑی بھی نہیں آخری دام تک نہیں توڑی یعنی آخری دام تک وہ بھی کر دینا ماری جانا میں کاش تھی رات میرے دل سے چلتے میں کمالی جڑا لایا ہے اسر میں بہت کچھ بیان ہے میری اچانک خبر تھکا بیچی میرے, راتی میرے زید اطلاع دیتی کہ دن دا جلسہ نہیں تو سو میں اپنی آخر تیاری کرنی ہوں تب رو قائم کرنا ہوں بیٹا. انسان ہے لیکن بھی میں سونا گزارا کر کے جا گلجو سجڑ ہے امام عبداللہ بن جافر طیار حضرت جعفر طیار مولا علی مولا علی بھائی نے دے پتر حضرت عبد اللہ صحابی نے متفق حالانکہ نہیں ہوا براہ بھی شہید بھی شہید ہوئے جزیت کرو امام زین رضی اللہ تعالی جم کر جس وقت یزید نے سن تریٹ ہجریٹ کربلا ہوا تریٹ یعنی دو سال بعد یزید نے فوج بھیجی مسلم بن عقبہ جنو تاریخ حالے قد ظلم دی و جلال مصرف بن عقبہ کہیں دے مصرف بن عقبہ مری فوج بھیجی مدینے آرہاں سے حملہ کر اور مکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نہ لڑنا جیسے لئے فوج مدینے وچ آئی تے جڑا اے ہن امیر لشکر سی نا مسرف بن عقبا اینو یزید نے آکھیا سی زین العابدین علی دا خیال کریم مینوں پتا اے او انہاں فسادیاں نال نہیں رل لے گا او دا خیال رکھے تے اہل بیت دا خیال رکھ اوہناں نوں کچھ نہیں کہنا تسلی دمام زین اللہ بدین اپنے خاندان سمیت محفوظ رہے مصرف جنگ تو بعد بلایا امام زین اللہ کہ امام ڈر گئے گھبرائے ظالم بلائے خو ہار درد نہیں ویخ دا جڑا سامنے آتا ویکی جا کہ لگا گھبرانا نہیں میں نو امیر المومنین دی طرف یعنی یزید دی طرف ہوں تو آڑے واسطے وسیعت کیتی گئی تاقیدی حکم کیتا گیا کہ تج... انہوں نے کچھ نہیں کہنا اے میرا خچر اس تے اتے بیٹھو اپنے گھر جاؤ تو آڑے گھرانے آڑے اہل بیت درے ہونگے ساڑے آوننا تُسَوْنَا نُو تَسْلِی دیو اس موضوع میں شیعہ کتب ثابت کرنا اگو امام زین العابدین او دے خچر پہ سوار ہوئے گھر تشریف لے گئے اور انہوں آپ نے جنہیں لفظ بولے سن اوہن میں اس کتاب چکڑ کی طول سنانے ہوئی ہیں آپ نے فرمایا مَا اعذرنی امیر المؤمنینہ کتنا بڑا مجھے مادور رکھا امیر المو نے امیر المومی تریٹ ہبا جی دی شہادت تو بعد امام زین ال آبین یزید کہ موقع سی بڑے بڑے صحابہ کرام نے بیعت ہو دی توڑ دیتی یار گل سمجھا جائے جذبات چھ کے فیصلے نہیں کرنے تو نہیں فرمائی صحاب کرام کئی ابد اللہ بن حنزلہ سب تو وا مخالف اس وقت مدینے شریف بنے نے یہاں ہی اپنے اٹھ پتر قربان کیے سن فرمایا سی جزید میں گل کر لگا تو یہ فرمایا میں جزید مل کے آیا تو جزید بڑا پیڑا بند ہے انہوں دی سب تو پہلے بحث ہوئی امام محمد بن ہنفی مولا علی پال ان آخیا بڑا بندہ فرمایا میں بھی گیا وہ دیکھی اگر یہ دی سنت صحیح نہ ہو بڑھا دوسوں امام محمد بن گیا جھوٹ بوٹ د فرمایا تیرے, تیرے اگ سارا کردار انہیں آخر ہاں فرمایا چنگا بندہ اس لئے ڈکیا تو ڈکیا کیوں نہیں امام محمد بن ان پتر جدید دفاع جب بول رہا ہے صحابی خلاف بولتا پہ حق فیصلہ کرو اگر یہ شیعہ سنی غصہ سہبہ دن فرمائی دفاع یزید علی پاک دا پتر کرے گل سمجھو یزید دا دفاع مولا علی دا پتر کرے دے فرماوے یار میں تے ہوتے جو برائی نہیں ہوئے کی تے او اگو آکھن تیرے اگو انہیں جان کے نہیں کی تی فرماون فرماونا تو بے خدارے او اگو کہن ہاں تے فرمایا تے اس لے بولنے آکھنے اگو بھی انہا جواب پھر سنو روپیہ بھی بڑا حضرت فرمایا میں اس واسطے لیا میں اس لڑا گاڑا ہر ایک لہذا خبردار گل ای بھی کسی حد تک تھی کہ سابی رسول جہاں فرما رہا میں لیا سارا کچھ جی چھتر مائے سے میںال ہوئے گا میں شہید کرائے کر حضرت جنہاں دا نام برادری باہر والی دوسری نہیں لینی تنا کدی نہیں لینا میری میں جو مرضی کربد او اللہ بن حنزلہ. دی آدت شریف سی ادھر ویخوی پڑھتے سنسان جیسے لئے ویسال ہوں لگا ہے نا جیسے لئے ویسال ہوں لگا ہے نا تے اے انجی چل دی سے بھی مصرف جڑا امیر بڑھتی آیا سینا تو اتو بے کھڑ گیا ہے کہنے دا ہے ہائے امین ایک بندہ کہنے لگا مصرف یزید دی جماعت دا بندہ کہنے لگا گال سوڑے اے بڑے بڑے جہنمینے جڑے مرے پہنے مصرف کہنے لگا بادباختہ میں سوچوں کے کہنا اے جنتی لوگ نے چپ کر جنتیانوں ماری کھڑیاں ظالما ہائے تے ایہہ کار او انگل دی عادت جو سی تے انگل شریفوں میں ذکر کرتی رہیے بس جسلے سا آخری نکلن لگے نے نا فرماندے نے فل تو ربل کعبہ انگلے میں چلتی رہی اس مقام محمد بن الفیا سگوا کرتے دوڑا نے اور باقی ممکن ہی نہیں علی کا پتر اتے بدکاریا ویخ کے آئے تے پھر چوٹھی وکالت کرے جدید ممکن ہے معلوم ہوا یہ تکیا باوجود آ امام زیندی بات نہیں توڑی آپ اپنے پتروں ڈک دے سن فرمایا پتر نکلے جی لو ہوں اس مسلے دشتہی تے اس عمل دیں اشتہادی ہونے میں جان دزرت بیٹی باپ سن پچھلے خاواں نام اندر زینب سی دے دو پتر دو پہ کر دیتے گئے اما باغ بیٹھیا شہید ہو گئے اما باغ بیٹھیا رو رہیوں نے رویہ فرماندیاں نے وہ بھی میرا پتر شہید ہو گیا بھی پھر شہید ہو گیا وہ بھی قتل ہو گیا بھی قتل ہو گیا وہ بھی شہید ہو گیا بھی شہید ہو گیا لیکن, لیکن،, لیکن مینو ایک بخشیشن بخشیشن کا خطرہ ایک, بخشی دا خطر ہے، ایک بخشی امید ہے، ایک مر لگتا نہ بخشیا جائے ایک مینو امید یا گمان غالب لے بخشیا جائے گا وہر دا نہیں ایک کا ڈر ہے ایک کا نہیں ایک کا ڈر ہے ای ایک کا ای نہیں پوچھا گیا ہزور کی ہزور گو پلان والی بی بی جیڑی حضرت گوچ پلان والی دو پتر شہید ہو گئے شہید ہوماندیا نے ایک دا ڈر ہے دوسرے دا نہیں ایک دا ڈر کدھر قیامت نو فریا نہ جا دوسرے دا میم ڈر کو حضور کیوں فرمایا ایک اوٹ کے تلوار کے لڑ گیا سی اے دا منو خطرہ ہے دوسرا بیٹھا دالمانے آن کے ماریا ہے اے منو پک کے بخشیا جائے گا بلے بلے بلے بلے بلے سارا مارو بی سد امر سلمان بیٹی نبی پاکیبا جنہ کے دو پتر جنگے ہرا شہید ہوئے سن واقعہ لکھو حوالے حوالے اور بی بی پاک فرما رہی ہے دیکھو یزید دی فوج آن کے مار رہی ہے تو بی بی پاک فرما دی ہے جیڑا پتر اٹھ کے انہانال لڑے آئے ایدہ تے میں نو ڈر رہے مت رب میں پکڑ لوے تو کیوں اٹھے آئے حاکمان دے خلاف جی دوسرا پتر جا گھر بیٹھا رہا تو آن بیٹھے نا مار دکتا ہے. کیونکہ اے شریک نہیں ہوا لہٰذا یہ مینو یہ پک یہ بخشا جائے گا ہن نبی گو چلن والی مائی او فرماندی دی ہے کہ جڑے اٹھ کے یزید دی فوج نہ لڑ گئے بڑا خطرہ ہے جڑے بیٹھے رہ مار چخشے نے ایمان دست جی مسلا اجتہادی نہیں امر جی مسلا اجتہادی نہیں تو ہزور کے گھر چ پلن والی صاف تاف دی میرا ایک پتر بیٹھا رہا ہے اے دا تے میں نوڈ رہے اے تے جہنم نہ کدہ ہی لگا جا دوسرا اٹھ کے ظالمانہ لڑ گیا ہے اے تے ستھا جنت گیا دس جڑا عبداللہ بن ہنگلہ سرکار نے وہ فرمان نے اللہ دیکھ سم میں کامیاب ہو گیا مائی دے دو پتر گینے تے اے انج پہی پہ فرمان دیئے ابو سعید اب دے کول تلوار پیست آپ چکے ارادہ مارن گا آپ فرما نا میں اوہو کام کرنا جیڑا حضرت آدم آپ نے فرمایا میں تینو نہیں مارتا میں تیرے اٹھتا نہیں لڑنستے لڑنستے میں نہیں اٹھتا تیرے کیوں تاکہ میرا گناہ بھی تیرے سر تیرا گنا سر ابو تلوار چاچی گل نی ہوں ایمان پھر گل بھی سنا نا جڑی فوج آئی سی او دے ایک صحابی سنتا صحابی نے دو حدیث بسر بن میں ارتابت ذکر موجود ہے نبیت ارتات اس لیے آن کے یزید کی طرف لڑ رہے نے لانت کی مارن لگا اپنے آپ نو مارن لگا جدید کہنے لگا میں اپنے آپ نو مارنا تاکہ اپنے آپ تو شفا لب جاؤ ابد اللہ بن جعفر ڈکن والے اس پھر آخیا تو انکار اگلی کہہ دے یہ فوج جاوے گی اگے عبداللہ اللہ بن زبر آتے یہاں لانگ مدینے پہ جی اگلے کہہ دے ساری فوج نہ لڑ کچھ نہیں آخنا جا عبداللہ بن جعفر دی سفارش پہنچی یزید کول بہ کے سفارش کر دینا ہوں آخری حوالہ میں او امام زین بدیل سٹ دینا مذہب نہیں امیر ہی رہے لانتی کرنے حوالہ سنو توجہ ہے بہار والا ستوجا جا واقعہ پہلو بولو ای ویسے اللہ اکبر و حدیث من غیر مسرف ابنا ان مصرف ابن الحكمه لما قدم المدينه ارسل الى علي ابن الحسين عليه السلام فاتاه فلما صار اليه قرب هو اكرمه وقال له اوسان يميل المؤمنين ببرك وتميزك من غيرك فجزاء خيره ثم قال اسرج له بغلتي وقال له انصر في الاهلك فاين يرى قد افسعناهم المیر میں الفلا کے ما اعذرني للامير المؤمنين وركب فقال مصرف اقبال جلساي هذا الخير الذي لا شرفيه مع موضع من رسول الله صلى الله وسلم مكان بنو مصرف جسد امام پاک بیٹھے نے توجہ امام پاک نے پہلا فرمایا ما, ما اعذرني للامير لفظ نے وچ تھے امیر, امیر المؤمنين کہہ رہے نے امام زین اٹھے کیوں نہیں کر رہے انہوں نے کئی اٹھ پیلا نے بغاوت کر ددینے چ لڑ گئے عبداللہ اللہ بن ہنڈلا اٹھ پتر کوتے ایمانے ڈرے دکیا نہ کرے ایک امام زین لا حسین کا پتر ڈرے دکیے کرے پھر میں آخ گا نبی صحابہ دے ورگے نے اسے اٹھ بلکہ وجہ امام کا دل سے اتحاد کہہ سی ظالم ہے اپنی جگہ ہے اپنی جگہ سے میرے نانے کا حکم ہے بادشاہ ظالم برا ہوئی نہیں پا حس پہلے اگلے گل پا لیے بول بول تیری بول کا ہے میں گل پا لیے مڑ پیچھا رہے مانا بریام شرابی جو آخ اس وقت یہ صحابی پاک لائے جس وقت الزام لگ گئے اس کا جواب دنیا پر قرض ہے لوگوں پر قرض ہے یہ جواب نہیں دے سکتا سوائے میرے کو یہ میں دوں گا وہ کیا ہے مانت ہے تکیے پر کوئی تکیا نہیں تھا وہ سمجھتے تھے حاکم برا ہو تو اس کی برائی اس کے ساتھ ہمیں حکم ہے اٹھنا نہیں ہے اس کے خلاف کیا بات بات ہے ہے کیا ظالم حکم حکمران پیڑے حکمران, حکمران ہونا کے خلاف اٹھنا فرض تھی کہ ہاتھ کھڑا کر ایک منٹ ذرا سوچ کے ہاتھ کھڑا کرونا پے تھی عقیدہ رکھتے ہو برا لڑ جانا فرض کوئی ہے عقیدہ رکھنے والے ہاتھ کھڑے کر اچھا جی لڑ گئے جی لڑ گئے اٹھ پے لڑ گئے ٹھیک ہے اچھا یہ دسو تمام حسین دن کے پیچھے چلدی موت آخو دور دے اندر کوئی حاکم یزید آڑے کام کر دیں آنکھو کس اچھا تھے او دروشی کہنے ہیں کہ او دے خلاف اٹھنا فرض امام تاں اٹھو ہے اٹھو خیر ہے ایدی چھتی تم بھی ڈھلی ہو گئی اٹھو ٹھیک مان لیا میں شکا گا سنیا نو آخا گا سب نو آخ مان لیا امام اٹھ پائے برا ویک کے اٹھ پائے اٹھو یا آخو قرآن سر رکھ کے کہ سارے دے سارے حاکم ہون تو لے کے پیشہ تین سارے حاجی جی سناؤ آخو قسم دیو زنا ہے جی جاگت عام کرنا کر کے تعلیم بھی اسی طرح اخبار بھی اسی طرح ٹی وی بھی اسی طرح فلما بھی اسی طرح سارا لانچا اسی طرح دیا یہ لائے کے ٹھیک کوئی دیکھ سک میں جنب... اللہ... اللہ... اللہ... اللہ... ہال اس زمانے کی طرف زیادہ اللہ... توجہ جناب کی مبضول نہیں کرانا چاہتا وارس شادہ بولنا پہ اندر قسم خدا دی بہت پیڑی آدت پی گئی بہت آدت تو اپنے ماما دی گرفت چ بیٹھا اپنے ماما دی گرفت چ اور سمجھنا پتہ نہیں صحابہ صاحب نے جزیز خلاف تلوار چکی وہ اپنے پیاد ن چکی جنہیں صاحب آخر نہیں کرنی وہ عبداللہ اللہ بن عمر صاحب ہی ہے بخاری کیسی بخاری بخاری گڑھ بخاری گاڑ چھتی گاڑ بخاری یاریاں سدیا پتر بیعت جزیر بہت اللہ رسول کی خاطر اصا غداری نہیں کرنی میں رسول تو سنیا کیا تر تلتر دے داستے جنڈا لگا لاگ گا رب میں لال جوش مار دل تو میرے سامنے آئے میں باب کٹ دینا حدیث کٹ دینا پہاڑوں لگت نہیں رہی سارا کچھ تو گل سمجھو آپ نے فرما پتر میں غدار دی سزا کی ہونی جو گل اچھی کرے گا اچھی کرے گا کدی نہیں کرے سر لے جائے وہ نبی نے فرمایا مخلوق اللہ کی نافرمانی کا حکم کرے <تصفيق> نہیں کرنا <تصفيق> فرمایا چنگی گل آخ گا کر سو بن یوسف جاننا مختار سخسی جاننا خشبیا جنگان سن مکہ دے اندر پڑھ لینی کدی اتنے پڑھ لینی کسی آخر کی آپ نے فرمایا جدو کوئی آخ گا سنیا نماز واستے آؤ الے گے جس تو آخے گا آؤ مسلمان قتل کرنے سلام نہیں آدمی سیل امام زین اللہ دا مذہب کہ برا کی حایت کر بیٹھے ہیں اب وہ برا ہوا تو اس کا کام ہے چنگا کام آکھے گا کریں گے گا آ نہیں کریں گے مذہب دی وجہ ان تلوار آئی تو تے لائی سوٹ آیا تے چوک لیا پتھر آیا تو چوک لیا چیتور آیا تو چوک لیا تھی اٹھتے گال پائے کی دلی کیوں ہو جی بڑے حسین ایک گل آرش بھول لگ خیر جی سمجھ میں کہ عقیدہ او ہے کہ بس برا بنے نہیں تو لڑ جا <متحدث> معلوم دا بھی اے دیتے سارے شیعہ سنی سارے دیتے عمل کر رہنے کی نے ہنے ہنے یزید تم ہی پر سارے کیوں میاں گدے پیلے لانتی دے ہینڈ اپنے گھر مڑ سان نہ مولویا نو دس دا کو بلاو کیوں نہیں دس داو دسو یہ میں صحیح کہہ رہا ٹھیک نے سارے سال نے سارے نیک نے ہر دو گلان نے آپ ہی آخی بیٹھے ہو برے نے دو ہی نے حسینسینا اٹھو مل حسین کا طریقہ فرد جدو منی من بیٹھے آس طریقے سے چلنا تو فرد ہو گیا نہیں چلتے لانتی ٹھیک ہے کی پہ کرنا؟ لیا ایدہ مطلب اہل سنت و جماعت دے ہر امام نے عقیدے دی کتاب لکھ درل آلطان مطلب فرمایا اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے بادشاہ ظالم ہوگئے اٹھنا نہیں لڑنا نہیں چنگی گال آکھے کرو خیری آکھے نہ منو مگر لڑیا جانا کیوں ایک ظلم روکو گے ہزار پیدا ہو جاؤ میرے امام سوڑ میرے امام احمد بن ہمبل جڑا غوث پاگ کا امام ہے سنا دیا گل روس پاغ کا امام فرما جڑی حدیث بادشاہ خلاف اٹھن وہ حدیث صحیح نہیں اجازت دے نہیں سن فرما سن خدا دے پاؤ خدا جہل مولبی ہے الحمد اللہ جہل بہتر طریقہ اسی قائم کوئی بال بھی کا کوئی پیر کا سکول نظام سارا ہر کوئی چل رہا ہے پا نہیں کر سکتے آخر آنی چاہیے معلوم ہوا آل بی سڈے کو سابق ہر ایک گندہ ماری کھڑا ہے کوئی ضرورت نہیں پتا تو سانو بھی ہے امام نتل کر سن وہ بھی کہتے سن ہلا کی کریے اصا بھی بال بچڑ دار بندے آخر تنخواہ لینی تو پتا نہیں امام حسین کون سچی دس کیوں مارا سر جی مارن آئے سر کیوں مارے کہمرایا پیسہ تنخواہ تنخواہ بھی گل کر دے سچی دسی تنخواہ واسطے امام شہید کیا وہ جنتی نے کہ جہان بھی بولتے نہیں चलन आरे बिचो जमे आर्डर चलन आकर पानी की जे तेरे आडर दे चलना तेरे आडर दे चलना खातर जन्नत जान गे گا چلے مسلمان فوج ہر پاس رال رول کے قرآن کے بامی سچی جاوے کے تے حسین دا قاتل جنتی کیوں بولو انہاں دے بال مسلمان نے انہاں کے بال کافر سن یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ رام رام کرتے سن مینو تے دس د امام تے امام حسین تو یہ سابت کی جنتی ہے جنوب نہ امیر ال مومینی نے آخیا وہ آرڈر سے چلن والا جہان ہے اے فیصلے پہنچے سی سچی دسا دل کی جائز امام نا جی ملازم سن کیوں جائز اچھا میں جدو گل کرنا کچے لگ گل دی جہے ملازم سنگ دے امام والی مقام ن شہید کرستے آئے دے ان شامل ہونا چاہیے لبا کہ پوتر روزانہ بھیجی بیٹھے ہاں رکھدا دسین ڈوگلی پلیسی شکر بڑ حسین اج کوئی نہیں جائد، جائد، جائد، جائد، جائد، جائد، جائد، جائد، نہیں تو میں امام حسین اج ہوں پہلی تلوار چلانے ہی آشکا پہ ادھر ادھر تین میں میرے شراب کے شراب کے پیو ہر برائی دا یہودی لانتی در بج بج بھرتی ہونا او در بج بھرتی ہونا ہے پوچھو تو کوئی کہ میرا ایڈوکیٹ بنیا کو میرا کچھ بنیا میں بات آ گئی اسلام ہی بات ٹھیک کرنا ضروری تھا لے موضوع تو میں ہٹیا نہیں کہ ثابت کر صحابہ بھی بیعت کی اہل بیت بھی بیعت کیتی لیکن پھر کئی توڑ دتی کئی رکھ بھی تحت تے تحت جی توڑی انہوں بیت نے توڑی تے اس سکی نال نہیں توڑی برا ہے تو پیار وہ برائی برائی اسان اپناواں گے نہیں وہڑا حکم منہ گے نہیں چنگا کرے گا نہیں دے خلاف سانے گا دیں گے مذہب آہل سلت و جماعت نے اپنایا اسی ازر اور مجبوری کے تحت اس عقیدے اور نظریے صحاب اور آل دے برقرار رہ لہذا لہذا لانت اونی ہے جی میں آخیا یزید کے برے کاموں پہ لانا یزید کے برے کاموں پر راضی رہنے والوں پر لانا قاتلین امام پر لانا ہوں سمجھ لگ میں ثابت کرنا چاہتا سا اس میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں یزید متعلق حدوں نہیں ٹپنا یزید کو پلیت کہنا ہے رحمت اللہ علیہ کہنے والے سیدنا کہنے والے ناس بھی ہیں وہ رشید ابن رشید کتاب لکھنے والے ملہون ہیں بات کو سمجھنا حقائق کو سمجھنا چاہیے میں جو بیان کر رہا ہوں یزید والے لانتی توجہ اس کی تمام تر یہ بدماشی کھلنے کے بعد جنا سحمت اللہ علیہ کتاباں لکھنے رکھ لانا کتا کتا تین پلیت رحمت اللہ علیہ لگتا گل سمجھ جنہ جزید کی مخالفت صحابہ سے لانت کیو بھی لانتی آل سنت کا مذہب یہ ہے شدید پلید ہے صحابہ معاویہ سمیت پاک ہے آلِ بیت بھی پاک ہے لگی جائیں یعنی افراد و تفرید کا شکار مات دونا اعتدال پر رہنا ہے یزید کی موافقت اس طرح کر جانی کہ رحمت اللہ علیہ تعمیر المومنین یہ ان خندیروں کا کام ہے جن کو ناس بھی کہتے ہیں انہوں نے کتاب رشید ابن رشید لکھی ہے وہ ملہون ترین طولہ ہے ایک وہ ہے جو یزید کی مخالفت کی آر میں صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں حضرت معاویہ کو بھوکتے ہیں یہ بھی لانتی ہیں رحمتی ٹولہ کونے سلطان بہو برگا او کی کہندے نے یزید پلیت ایوی پاک نے ایوی پاک, پاک نے میری گرل نہیں سمجھے اے ساڑھا مذہب انہوں کہندے نے اعتاہو حق کے اے اداو كل ذی حق حق کو ہر حق والے کو اس کا حق دینا اہل بیت دا حق سی ناچیزو دیتا ہے صحابہ دا حق سی او دیتا ہے سیدنا معاویہ دا حق سی او دیتا ہے ادرو یزید پلیط دا حق سی یہ اونوں میں دیتا ہے لہذا ہر ایک نو کینڈے تے رکھنا اے ہوئی دانائی اور اہل سنت و جماعت دستور پروردگار عالم سونے محمد کریم دستد کا اس مذہب حق سے قائم دائم فرماوے حضور سنیوں کی کتاب سے امام عالی مقام کے ارادہ بیعت کا حوالہ بیان فرما دے اچھا سن یہ تبری تبری تبری تبری بھائی تبری, تبری، تاریخ تبری قابل اثیر الوداع و نہایا شیرو عالم الوبلا تاریخ الاسلام زعفی کی پانچ کتابوں کا حوالہ ہے سوتے دے سکتا